میٹنگ اسلام بھائی اس وقت مسجد نبی شریف میں ہوں 29 رمضان ہے افطار کا وقت ہے مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم السلام آئیو اسمنتا ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں اور بڑی عجیب بات میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سب دیمامہ کیسے پہنا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے دو سال پہلے مولود کا مہینہ تھا اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سب زمامے والے اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں ان سے ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبوی شریف میں نظر آتے تھے کئی مقامات پر مجھے ملے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سب زمامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ ماما پہنا ہے اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھیں وہ بہت آنسو بہاتے تھے پھر میں نے ان کو امیر علیہ سنت کی پکچر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے یہ وہی شخصیت تھے انہیں سے ان کا ان کی زبانی بھی کچھ ان سے ان کو لگ سن لیتے ہیں باقی نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے جو پورا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے ان شاء اللہ وہ نفر انتہ ملاقات الحرم آتی امام شعیب خاطری حرم پاکستان قبل قبلات کا مہینہ تھا دو سال پہلے ان کی ملاقات وہ آتی ہے ملا حضیہ کلام راجیو نام حضی رم آتا تھا کرم مینا ملاقات الحمد للہ کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے میرے لیے سوڈان سے مشائق کی ہے تصویر بھی تحفے میں لائے ہیں کیا بات ہے امیر علیہ سنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں اب امیر علیہ سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے اللہ کریم ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آیا یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے ہم تو یہاں بیٹھے تھے یہ خود ملنے آئے تلاش کر کے انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروخت تابیر قائم ویسے in allah No, yeah. yeah. ص اللہ تعال